الحمد للہ اکتیس من ون السلم من لسانه کی المسلم مانا اسلام قبول کرنے والا من اسلام کے اسلام ہیں محفوظ اور جانا جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے منفلوں المسلم سلیمہ اس کی مادہ سے ہے سلمہ یا سونو اس کا معنی ہوتے محفوظ ہو جانا انسان زبان کو بولتے ہیں یس آپ کو کہتے ہیں کی عبارت کو ہے المسلم اصل میں تو ہے مل لسانی گھر نے پڑے ہوئے ہیں بل ثانی تو ہم ڈائریکٹلی نام کے ساتھ بلانی باہر ہاتھ مسلمان وہ ہے سلم المسلمون محفوظ رہے ہیں مسلمان ببیہ مسلمان بلسانی اس کی زبان سے اور اس کے اللہ اکبر آپ علیہ اللہ کا یہ فرمانا کہ حقیقی معنیٰ میں مسلمان وہ ہے کہ دیگر مسلمان اس اس کی زبان سے سے اور اس کے ہاتھ محفوظ رہے المسلم پہلا واحد ہے اور اس کے بعد سلم المسلم جمع ہے مسلمان وہ ہے جس سے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے مسلمان محروز ہیں نہیں نہ ہی تو اپنے زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانی تو لیے سے تکلیف پہنچائی جائے سر کے سے تکلیف پہنچائی جائے آنکھوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جائے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے بلکہ مراد ہے تمام کے تمام مراد اللہ تمام سے تمام آغاز مورانے کے ذریعے سے بھی انسان کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے رہی بات دوسرے تذکرہ کرنے کی تو عام طور پر اگر انسان اگر لفظوں سے مار ڈالتا ہے کسی کو تو وہ اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو اپنی لفظوں کے ذریعے سے لفازی سے اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے یہ کہ اگر آگاو و سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو عام طور پر انسان ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے مارتا ہے کا ہے وغیرہ وغیرہ عام طور پر ان دو ہی چیزوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس لیے آپ السلام نے ان دو کا ہی تذکرہ کیا ورنہ سارے کے ساری چیزیں اس میں شامل ہے تمام آگاو و دوارے وہ اربی کا ایک شہر ہے جرا ولا اس ما جرح لہل کہ زبان کے جو دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں یہ بہت گہرے ہوتے ہیں جراحات السنان اس نانے لہل قیام نیزے کے جو زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں ٹھیک ہے جرا ہاتھ اس سے لہل قیام ولا ما جرح حلان رقم لہل ان کے لیے بھر جانا ہے وَلَا مَا نہیں بھرنا نہیں بھرتے وہ زخم ما ذرا السان جو زن زبان دیتی ہے تو زبان کے زخم کبھی بھرتے نہیں ہے ہاتھ کے رقم کے زخم ان چیزوں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں دوبار مسلمان کی تاریخ بتائیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے کسی کو تکلیف نہ ہو صبح سے لے کر شام تک کی جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کی جو اپنے معمول کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر جو بھی اس کو کام پیش آتے ہیں ذرا وہ یہ سوچے کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی میرے کسی بھی کام سے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی کہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یقیناً اس سے بچنا چاہیے کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے چاہے وہ مزدور ہے یا کسی آفس میں بیٹھنے والا انسان ہے تو ہر ایک اس میں غور و فکر کرے کہ میری زبان سے میری ہاتھ سے, سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی تو نہیں ہے کہ میں جب اپنے <سؤال> گھر سے نکلتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے ڈرائیور کو ہی ڈانٹ دوں کہ یا پھر میں اپنے گھر سے نکلتے ہی اپنے گھر سے چوکیدار کو ہی ڈانٹ دوں پھر اس کے بعد جیسے ہی میں آفس پہنچوں چوکیدار کو بغیر کسی وجہ کا ڈانٹ دوں یا آفس کے اندر جو لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں آفس بوائے ان کو میں جان دوں بغیر کسی وجہ سے یا کوئی خادم ہے کسی بھی قسم کا متعلق ہے یا متعلق میں سے ہیں جتنے لوگ کلی کام کرنے والے ساتھ میں سے سے پیش برا کام کرتا ہے کہ جس سے والوں کو تکلیف ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کہیں آپس میں داخل ہو رہا ہوں تو باقی لوگ سارے پناہ مانگ رہے ہوں اور اگر کبھی گھر میں داخل تو گھر والے کیا ہے ایسے دم بخود ہو جائیں کہ جیسے نہیں آ رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو آنے جانے سے اٹھنے بیٹھنے سے چلنے چلنے سے بول چال سے ایسا تو نہ ہو کہ کہیں دوستوں میں دوست اخباب میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کی جائے جس سے کسی کو دلی تکلیف ہو جس سے کسی کو رنگ ہو کسی کو غم ملے یہ سارا کا سارا ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہمیں اسلام انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک خبر تک کے احکامات اسلام سکھاتا ہے اور اتنے ملے کر سکھاتا ہے کہ انسان کی آس ڈھنگ رہ جاتی انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے عقل کی انتہا ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ہی اس کی حکمت انسان کو نظر آتی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محدود رہے کسی کو تکلیف نہ ہو جس کو ہم اسی معنی میں تکلیف کہتے ہیں ٹھیک ہے واقعی آپ نے اس کو تکلیف سنجائی ہو اور ملا ہو بغیر کسی ہاں اگر کسی کا حق ہے آپ کے ساتھ متعلق ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو بڑے وزیر ہیں وہ اس کا سزاوار ہے اس کا حق ہے تو اپنا حق لے سکتے رائے پر ہے کہ انسان کب یہ تصور کرتا ہے کہ میں اب کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا وہ یہ کرتا ہے کہ میرے لیے اب میں میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے میرے آباد و تکلیف پہنچ رہی ہے میری زبان سب کو تکلیف پہنچ رہی ہے کیا صورتحال ہے انسان جب بھی یہ فیصلہ کرے گا اس کے سامنے بات کھل کر آگاہ ہو جاتی ہے اللہ وکر پھر یہ کہ انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر جگہ میں اگر آ... کوئی ایسا کام ہے آپ جس سے بات کر رہے ہیں کہیں ای ایسا نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو جیسے کہ پرانے مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو کو چاہیے کہ واپس میں سرگوشی نہ کریں لیکن تیسرے کو خود بخود یہ شک میں ڈال دیں گے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہوگا تو کہیں گے میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں کر تو قرآن مزید کی باقاعدہ نقص ہے قرآن مزید کی آیت ہے اگر تم جیسے دو ہوں تو آپس میں سرگوشی نہ کریں تین ہوں تو تین سے زیادہ ہو جائے پھر اور بات ہے لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے صرف استعرین کو دل رنجیدہ نہ ہو اسی کا دل نہ دکھے ٹھیک ہے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا مسلمان کو دلی تکلیف پہنچانا اس کو رنجیدہ کرنا بہت زیادہ المسلی محمد سلیم المسلی مونم السانی اور یا نہیں تو انسان کو چاہیے کہ جب انسان رات کو جب سونے لگے تو اپنے آپ کو اپنی جان کو صرف دو سے تین منٹ دے دے اور یہ سوچے کہ میں نے جو صبح سے لے کر اب تک کی جو دن گزارا ہے اس میں میں نے کون سے کام کیے ہیں اچھے کام کون سے کیے ہیں برے کام کون سے کیے ہیں کہیں میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جو کسی کو برا لگا ہو کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو برا کیا ہو کوئی اچھا تو نہیں کیا جو کسی کو فائدہ ہوا ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی تفصیلات ہیں تو اب انسان کے دل وغیرہ میں خود بخود دو فہرستیں تیار ہو جائیں گی ایک وہ ہوگی کہ جو اچھے کام ہوگی ہوگی اور ہو دوسری وہ ہوگی جو برے کام ہوگی اس کو آپ محاسہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو ابھی آپ نام لیں بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ سوتے وقت جس وقت آپ اپنا پورا دن گزارے جب آپ اب آرام کرنے لگے بسرے گراہک پہ آپ جس سے سیٹ لے جائیں تو اس وقت صرف اور صرف اپنے آپ کو کسی کو بھی نہیں دو سے تین منٹ دے دیں پہلے دن یا دوسرے دن میں آپ سے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا صرف اپنے آپ کو دے دیں کہ میں جو پورا دن گزارا ہے میں نے اچھے امال کتنے کیے ہیں برے احمد کتنے کیے ہیں اگر اچھے احمد کیے ہیں تو ان کے لیے گیر تیار ہو جائے گی بڑے امال کے لیے ایک گیر تیار ہو جائے گی اس کا ہی ہوگا کہ اگلا دن کا جب آغاز ہوگا پھر انسان خود سوچے گا کل میں نے یہ برائیاں کیچنا ہے اور نئیوں کی طرح رجحان ہوگا اب جب رات کو دوبارہ سے مراقبہ اپنا محاصلہ کرے گا تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس, اس کی زندگی سے گناہ ایسے کرتے کرتے زندگی سے گزار نکلتے چلے جائیں گے تو نیکیوں میں مزید اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو کسی کو نہیں دینا صرف صرف اپنے آپ کا وقت دینا ہے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا میں نے آج کا دن अपने گزارا بس صرف اپنے آپ کو نہ آپ کے نہ اپنے بچوں کو نہ اپنے ماں باپ کو نہ بہن بھائیوں کو نہ کسی کو نہ دوست احباب کو کسی کو بھی نہیں صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے کہ میں نے شاید کیا اچھا ہے اور یوں تو صبر کرے اللہ تعالیٰ یعنی سامنے ہوں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نے پاس کیا جواب ہے کہ میں کچھ جواب دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں کہ میں نے جو کی کام کیا اگر میں نماز پڑھی تو یقینا اللہ کے لیے پڑی ہے روزہ رکھا ہے تو اللہ کے لیے رکھا ہے صدقہ دیا ہے تو اللہ کے لیے سوچنا چاہیے سوچا تھا کہ فلاں مجھے پڑوسنگ کہ کیا خوب ہے ماشاء ہے فلاں اور ہر مقصد آتی رہتی ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کیا تھا کہ سامنے برا جو لینے والا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوں ماشاء اللہ فلاں کیا کہنے ہیں ان سے کہ تو ہمیشہ بس آپ ہی ہماری مدد کرتی رہتی ہیں یہ الفاظ سننے کے لیے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ نماز پڑی تھی اس لیے تو نہیں پڑی تھی کہ آج گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو اس لیے آج بابو بھی رہنا ہے اور نماز بر وقت ادا کرنی ہے تاکہ مہمان یہ کہیں کہ ماشاءاللہ اس گھر کی خواتین بڑی نمازی ہیں اور بڑی روزے دار ہیں بڑی بہنگار ہیں کہیں ایسا تو نہیں تھا تو بار کیوں کہ اپنے من کے اندر خود ہی ہوگا تو خود ہی اپنے من کو دیکھ رہا ہوگا اس لیے جو بھی ساری باتیں ہوں وہ کھل کر سامنے آئیں گی کہ کیا کیا تھا اور کس لیے کیا تھا اور کیوں کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے اب یہ ہوگا کہ اخلاص ہی آئے گا عبادات کے اندر اور باقی غیر اللہ کی اگر کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا صاحبہ بھی ہے تو وہ خود بخود نکل چلا جائے گا محمد محمد مسلمون و وہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے سمجھا دی بات اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف زبان سے اور اس سے ہاتھ سے ہی محفوظ رہے گی یہ چیزوں سے دوسروں کو بچانا ہے بچانا ہے خود کو نہیں خود کو اگر جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتی کو نہیں پہنچنی چاہیے میرا خیال سے ایک طرح سے میسج کر کے گیا ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں خود بھوکے رہ جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ ہو جائے اگر ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسرے کسی کو پریشانی نہ ہو ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو ہم اس کی تکلیف کا باعث نہ بنے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا میوزک یا ایسی کوئی آواز ہمارے گھر میں ابھرنے والے کپڑوں کی اس وجہ سے, سے پریشان ہو رہے ہوں ان کو تکلیف ہو رہی ہو ہمارے گھر میں بچے اتنی شور بچا رہے ہیں کہ ساتھ بنے گھر والے, والے پریشان ہوں یہ کیا آواز کی یا ہمارے بچے گلی میں نکل کر اس طریقے سے پھیلنا شروع کر دیں کہ گلی والے سب کا بنا حرام کر دیں ایسی باتیں تو نہیں ہے ان چیزوں, چیزوں سے بچنا ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے خود سے اگر تکلیف آ تو کوئی بات نہیں جھیل لینی چاہیے اللہ اکبر والمؤمن ولم مسلم ہے مومن ایماندار شخص من اس کا معنی جو کہ مامون ہو جانا محفوظ ہو جانا تو مومن بھی گویا محفوظ ہو جاتا ہے مامون ہو جاتا ہے تو ولم من امنس اعلی دماع دمن کی جمع ہے جمع آپ کسرا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ام وال مومن وہ ہے کہ لوگ محفوظ ہو جائیں اس سے لوگ محفوظ ہو جائیں بے خوف ہو جائیں معمون ہو جائیں على جمع اہم اپنے خونوں پر وم والم اور اپنے مالوں پر یعنی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہوگا لوگوں کو یہ कि لگا को ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ ڈر لگا ہے کہ کہیں یہ ہمارا دل قتل نہ کر دے کہیں یہ ہمارا مال گایا نہ کر دے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو اس لیے کیا ہونا چاہیے اعلیٰ دماع مومین وہ ہے کہ لوگ محفوظ رہے اس سے اعلیٰ دماغ اہم اپنے بارے میں وہ ام والی جمع اپنے مال یعنی وہ لوگ اس سے بالکل معمون اور محفوظ ہو اسے ایک امانت دار یہ ایک امین شخص ہے اگر ہم نہ بھی ہوں تو یہ ہمارے مال کی حفاظت کرنے والا ہے یہ جالو امین ہے اسے ایک امین سمجھنے لگ جائیں اسے ایک امانت دار شخص سمجھیں. کہ وہ ہمارے مال میں کوئی ہمارے مال کو ضائع نہیں کرے گا اس سے جان کا خطرہ نہ ہو لیکن آپ آب, اب کیا کسی کو خطرہ ہی خطرہ ہے مال پر بھی خطرہ ہے جان پر بھی خطرہ ہے سب سے زیادہ اپنے جو آبیز ہوتے ہیں اندر خطرہ لگا رہتے نہیں وہاں جانی جان نقصان نہ پہنچا دیں کسی طرح مال کا نقصان نہ ہو جائے اب یہ جی صورتحال آج کل کی میرے اور آپ کے سامنے है مال کا بھی خطرہ ہے جان کا بھی خطرہ مسلمان نہیں ہے یعنی حقیقت مسلمان نہیں ہے بس صرف نام رہ گئے ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے جس شعبے کو بھی آپ رکھیں گے جس جس حال کو بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی ہمارے اندر مسلمانوں والے کام نہیں بچے ہوئے ختل و غرض گری ہے پریشانی ہی پریشانی ہے جہاں کہیں آپ مختلف شہروں کے پاکستان کے اندر دیکھیں آپ کہ کبھی کبھی تو ایسا زمانہ آتا ہے یقین جانے میں نے کچھ جو خطرات کے زمانے کا تھا کراچی بہت زیادہ خطرات بگڑ رہا اور اس پر بھی بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں کبھی امن تو کبھی بدہم ہی یقین جانے ایسی حالت دیکھی ہے کہ صبحوں کو جب مائیں اپنے بیٹوں کو رخت کرتی تھی تو اس دہار تک رخت کرتی تھی اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ واپس کہ صبحوں کو جب مائیں اپنے بیٹوں کو رسط کرتی تھی تو اس د تک رتی تھی اللہ تعالی حفاظت کے ساتھ واپس گھر پہنچائے یعنی یوں سمجھیں کہ کسی شخص کو یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ میں خیر واقعی سے گھر آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا یہ تو ظاہر ہے کہ انسان موت قطر حقیقت ہے کہ وہ تو آنی ہے اپنے مقرر وقت تک لیکن انسان پھر بھی اپنی طبیعت اور فطرتاً فطرت کے حوالے سے قدر اخبت ہوتے ہیں جیسے امن کے में سے से ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک پر امن شہر میں رہ رہا ہو پر امن علاقے میں رہ رہا ہو تو وہ عام طور پر اس کو اتنا اختار نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اس طرح کے خطرات میں رہتے تھے اس طرح کی پریشانی تھی یہ ہم نے دیکھی ہی ہے خود اپنی آنکھوں دئی حالات دیکھے ہیں جہاں پر نسل نشقی کا عالم ہوتا ہے اور انسان موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ قاتل کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے جس کو قتل کیا ہے تو کیوں مقبول کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا آخر زمانہ ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا اور مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا تو بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں معمون ہو جائیں وہ یہ سمجھے کہ کس شخص سے ہمیں نقصان کا مقام نہیں ہو سکتا اللہ تو مومن کون ہے من آمن لوگ جس سے محفوظ ہوں معمون ہوں اعلیٰ اپنے خونوں کے بارے میں اموال اپنے مالوں کے بارے میں کہ ان کو اپنے مالوں کا بھی خطرہ نہ ہو اس سے اور اپنی جانوں کا بھی خطرہ نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان حقیقت وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو بلکہ جن کو دوسروں کا ہم پلہ ہو دوسروں کا ساتھی ہو دکھ سکھ میں ان کا شریک ہو اور ان کے ساتھ ہر حال میں ان کا ساتھ دینے والا ہو ان کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو مسلمان وہ ہے اور کامل مسلمان وہ ہے ورنہ رہے جو اللہ کو مانتا ہے جو کو مانتا ہے وہ مومن ضلع ہے لیکن جتنی بھی حقیقیں ہیں یہ کامل مولے کامل مسلم کے بارے میں ہیں کہ انسان کامل سب بنتا ہے کہ اس سے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ محفوظ رہے ہیں اس سے لوگ مامون رہے ہیں خونوں کے بارے میں ان کے اپنے مالوں کے بارے میں بالکل معمول ان کو یہ ڈرنا ہوگی ہمارا مال چوری کر دے گا ان کو یہ ڈرنا ہوگی ہمارا مال ضائع کر دے گا ان کو یہ موقع ہوگی کبھی ہماری جان نہ لے لے اس لیے انسان کو اپنے اندر آزار ڈالنی چاہیے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو پڑے اگر تو کسی کو نفع دے سکتے ہو تو دے اگر نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم نقصان تو مت دیجیے یہی جو ہے بس نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم نقصان نہ دیں گے بھی میرا خال ہے اس چلتے دور میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے تو بھی یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے سب پکڑا رکھے سب کو ایسے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مناسب ہوں میری को سے اگر کسی کا ہوتا ہو تو میں پیسے ہوں لیکن آپ لوگوں کو بات کرنی ہوتی ہے اس میں صرف اور صرف آپ ہر آپ کی سلح محسوس ہوتی ہے میرے لیے آپ سب قابل قدر ہیں سب قابل احترام ہیں اور میرے لیے آپ سب معذر اور محترم ہیں بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ خاص ہم سب کو جمع کیا ہے نہ جانے کون کہاں ہوتا میں کہاں ہوتا آپ کہاں ہوتے اللہ تبارک کا انتخاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا نا جانے کہاں کہاں سے صرف انڈا اور کی بات کو سننے کے لیے قدم آتا ہے آہ آہ. اللہ تعالی سب کی حساب تمہارے پتالا ایک السلام علیکم و